میں ٹھہروں میں نہ ٹھہروں نہ جان دے کون لمحوں کے رو میں یہاں مدتوں میں آیا میں یہاں مستوں میں آیا ہوں ایک ہنگامہ بہت میں یہاںتوں میں آیا ہوں ایک ہنگامہ بہت محفل رخصت ہمیشہ ہے محفل رخصت ہمیشہ ہے آج کھچرے ہاؤ ہے محفل رخ میں پے رخ آجرے آؤ خچرے آؤ ٹھہرے آپ پوری ہے ایک توجہ اجب ہے سمجھو ایک توجہ के ना तो गुफ्तु अजब तो गुप्त समझो نہ بول بھائی پھر جو اجب ہے سمتو بابا کہ نہ بولوں